بسم اللہ الرحمٰ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے عما علوم اس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں عنی نبا العدیم اس بڑی خبر کے بارے میں اللہ ہی اختلف جس میں وہ مختلفون اختلاف کرتے ہیں کلّا ہرگز نہیں سیا ان قریب وہ جان لیں گے کلّر نہیں سیا ان قریب و جان لیں گے علم کیا نہیں نجعل علم نے بنایا القربہ زمین کو نہادا بچھونا وجالا اور پہاڑوں کو اوتادا میں و بخلق ناکم اور پیدا کیا تم کو ازواجہ جوڑا جوڑا واج اللہ اور ہم نے بنایا نومکم والد کو سباتا با واج الہ اور بنایا رات کو لباسن لباس واج الارا اور بنایا دن کو معاشن معاش روزگار کا ذریعہ بابا نینا اور ہم نے بنایا خوف تم پر صبادہ سخت یعنی آسمان خواج اللہ اور ہم نے بنایا سراجن چراغ و بہت زیادہ روشن تو انض اللہ اور ہم نے نادر کیا مین المرسی واتی والیوں یعنی بدلیوں سے پانی سجاجہ بہت زیادہ برسنے والا یہ نخری جب تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے ہردن دانا و نباتا اور نباتات و اور باغات الفاقہ پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے انہیوم الفصلی یقیناً فیصلے کا دن کانا می قاتا ہے مقرر شدہ یوم ینفقو اس دن کنکا جائے گا فی سوری سور میں فتحتونا بس تم آوگے افواجہ پوچ در پوچ خوتی حتی سماعو اور کھورا جائے گا آسمان فکانت تو ہو جائے گا اگوابہ دروازے پسوئیرہ تل جبالو اور چلائے جائیں گے پہاڑ فقانت تو ہو جائیں گے سرابہ سرابہ انہ جہنمہ یقینا جہنم کانت ہے مرسادہ گھات کی جگہ لبتا غینہ سرکشوں کے لیے معابہ تکانہ لابطینہ فیحا وہ رہنے والے ہوں گے اس میں اختابہ مدتوں یا کئی ایک ہوتا ہے اسی سال کا یعنی لایا جو پورا نہیں وہ چکھیں گے فیحا اس میں بردن، ٹھنڈک والا شرابا اور نامشروب اللہ مگر حمیمہ گرم پانی و وساکا اور بہتی ہوئی پیپ جزاً یہ بدلہ ہے بفاقہ پورا پورا انا ہم بے شک وہ کالن تھے لا ارجونا نہیں امید کرتے تھے کسی حساب کی وکرتب اور انہوں نے جٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو کتابہ جٹلانا وق اللہ اور ہر چیز کو اکثی ہو ہم نے گنا ہے کتابہ لکھ کر یا محفوظ دیا ہے ہم نے اسے لکھ کر فَضُوْقُوْ فَسْتَفُوْ فَلَلْنَزِيدَكُمْ بس نہیں ہم تم کو زیادہ کریں گے اِلَّا مَگر عذابہ عذاب میں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ یقیناً پرہیدگاروں کے لیے مفاظہ کامیابی ہے حدائقہ وغاق وعنابہ اور انگور وقواعبہ اور ابری چھاتیوں والی اطرابہ ہم عمر عورتیں وقاصن اور پیالے بحاکا چھلکتے ہوئے لپالپ بھرے لائسما نہیں وہ سنیں گے اس میں رابا اور نہ چھوٹی بات یا ایک دوسرے کو جٹانا جزا امن ربی کا بدرا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا ان ایسا عطیہ حساب حساب کتاب بالا رب السماواتی اس رب آسمانوں کا والارضی اور زمین کا وما دینہما اور جو ان دنوں کے درمیان ہے الرحمن جو رحمان ہے بے حضر احمد والا ہے لا املکونا نہیں وہ بالک ہوں گے قدرت رکھیں گے منہو اس سے خطاب, خطاب کرنے کی یوم یقوم الروح اس دن کھڑا ہوگا روح بل اور فرشتے تک الما نہیں وہ کلام کریں گے اللہ مگر من عدیم الرحمٰن ہوں جس کو اجازت دی رحمان نے وکالہ ثوابہ اور اس نے کہی درست بات دال کلیوم الحق یہ حق کا دن ہے سچا دن ہے ہم نے تم کو ڈرایا ہے تریب کے عذاب سے یوم اس دن یوں دیکھے گا آدمی ما قدمت یداح جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ یقول القافر اور کہے گا کافر یا لیتنی تنی اے کاش کم تو رابا میں ہوتا مٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے وہ ناز آتی غر کا ہے ان فرشتوں کی جو ڈبو کر سختی سے جان کھینچتے ہیں نازعات سختی سے کھینچتے ہیں غرقہ ڈبو کر نزا کافروں کی روحوں کے بارے میں اور نشت مومنوں کی روحوں کے بارے میں نازی اور کھینچنے والوں کی قسم غر ڈبو کر و نشتا چستی کے ساتھ یا تیزی کے ساتھ روحوں کو نکالنے والے فرشتوں کی قسم نشتہ جو آسانی سے یا تیزی کے ساتھ روح کھینجتے ہیں فالصابقاتی صبحات تیرنے والوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہیں فالصابقاتی آگے بڑھنے والوں کی قسم سب کا آگے بڑھ کر فالمدبراتی تدبیر کرنے والے امرہ کسی کام کی یوم ترجر راج جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا تتب اس کے پیچھے آئے گا ہر پیچھے آنے والا یعنی دوبارہ زلزلہ قلوبن اس دن کچھ دل یوم اس دن واجفا ڈرنے والے دھڑکنے والے ہوں گے اب سارا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی, ہوں گی. وہ کہیں گے ائنا کہ ہم البتہ لوٹائے جائیں گے خلقت الہ میں پہلی حالت میں کیا جب ہم ہوں گے ادامن ناخیرہ تو صرف زجرتن ڈانٹ ہے واحدہ ایک فرا ہوں بس اچانک وہ بسرا زمین پر موجود ہوں گے حل اتاکا کہ آئی ہے تیرے پاس حدیث موسیٰ موسیٰ کی بات اذ ناداہو جب اس کو پکارا ربوہو اس کے رب نے بالوعد المقدسی مقدس وعدی تواہ تواہ میں اذہب جا اذا فرعون آفرعون کی طرف انہو تغا اس نے سرکشی کی ہے بہت سے بڑا ہے فقل پسکے حل لاکا کیا ہے تیرے لیے اذا اس بات کی طرف انتظکہ کہ تو پاک ہو جائے وہ اہ کا اور میں رہنمائی کروں تیری ادا ربی کا تیرے رب کی طرف فتق شاہ تو, تو تو در جائے ف آرا ہو اس نے دکھائی اس کو الایتر القبرہ بڑی نشانی فقص زبا اس نے جو ٹھلایا وہ اور نافرمانی کی سما ادبرا پھر واپس پلتا یس تیزی سے حاک کر فحشرہ اس نے اکٹھا کیا فنادا پس فکارا فقالا کہا انا ربکم الاعلا میں رب ہوں تمہارا الاعلا اونچا بلاندر فاخدہ اللہ پس پکڑا اس کو اللہ نے نکال الاخرہ والاولہ آخرت اور دنیا کے عذاب میں ان کی را لکھا بے شکرات البتہ عبرت ہے لمن اس کے لیے یکشا جو ڈرتا ہے کیا تم زیادہ سخت ہو کل پیدائش کے اعتبار سے امس سما یا آسمان بنا اس نے اسے بنایا ہے راقا بلند کیا سم کہا اس کی چھت کو سن کہتے ہیں جرم اور صورت کو فسواہا پھر اسے برابر کیا واغتشا اور دھمپا یا تاریخ کیا لیلہا اس کی رات کو واغراجا اور نکالا یا روشن کیا دوحاہا اس کی دن کی روشنی کو والارضہ اور زمین وعدہ کو وعدہ دالی کا اس کے بعد دحاہا اس نے بچھا دیا سے دحاہا کا معنی او دعا تیہا ما فے، ما فے باکس چیزیں اس کے کا کا پانی اور, اس کا اور پہاڑوں کو ہر اس نے گاڑ دیا یہ سامان ہے تمہارے لیے بس جب آ جائے گی بڑی مصیبت اقام مصیبت القبرہ بڑی یومہ اس دن یہ ترق یاد کرے گا النسان و ما سعا جو اس نے کوشش کی ببرعزت الجعیم ہوں اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم لمئی جا رہا اس کے لیے جو دیکھتا ہے فاما بس لیکن وہ بنتا جو حد سے بڑا اس نے سرکشی کی وہ آثارہ اور ترجیح دی الحیات اد دنیا دنیوی زندگی کو فان فا الجہیم اپس بش جن جہنم ہی المواء انہی اس کا ٹھکانہ ہے و اما من خافا اور لیکن وہ جو ڈر گیا مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ونہ النفسا اس نے روکا اپنی نفس کو عنی الحوا خواہش سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ فَسْبِشَكْ جَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَا وہی ٹکانہ ہے کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے علی ساعتی دیامت کے بارے میں ای جانا کب ہے مرساہا اس کا قائم ہونا تیمہ انتا تو کہاں ہے من ذکراہا اس کے ذکر سے الاربکا تیرے رب کی طرف منتحاہا انتہا منصل ہوں بے شک تو, تو صرف ڈرانے والا ڈرتا ہے, ہے. انا گویا کہ وہ یوم یا جس دن وہ اسے دیکھیں گے لم الباخو نہیں ٹھہرے الا بگر یا تنگ رات کا پچھلا حصہ اور یا اس کا پہلا پہل بسم اللہ, الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آبا سا اس نے تیبری چڑھائی و طول اور اون پھیرا انجا کہ آیا اس کے پاس الابینا بمایودی کا کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو اللہ شاید کہ وہ یز کا پاکیزگی حاصل کر لے او ید کا رو یا نصیحت حاصل کرے پر تنگ تو نفع دے اس کو عظیم نصیحت اما لیکن وہ منستنا جو بے پروا ہوا فن تلا پستو ہے اس کے لیے تصدہ در یا پیچھے پڑا ہوا وما علیہ اور کیا ہے تجھ پر اللہ یزک کہ وہ نہیں پاک ہوتا وہ اور لیکن وہ من جاء آکا جو آیا تیرے پاس یس کوشش کرتے ہوئے یا تیزی سے وہ یکشا اور وہ ڈرتا ہے ف انتا پستوان ہو اس سے طرح ہا منہ مو موڑنے والا یا بے رگبتی بے توجہی کرنے والا ہے کلّا ہرگر نہیں انہا تذکیرا یقیناً یہ نصیحت ہے پون شاہ آپس جو چاہے اداکارہ ہو نصیحت حاصل کرے فی صحفین ایسے صحیفوں میں مکرامہ جن کی عزت کی جاتی ہے باعزت مرخواتین بلند کیے گئے متحرہ پاک کیے گئے بے عیدی صفارہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں کہ رامن جو کہ با عزت ہیں براہ راہ میک ہیں انسانوں مارا جائے یا ہلاک کیا گیا انسان ما اکارا وہ کس قدر ناشکرا ہے من شکرہ ہے ان کس چیز سے کھلاتا ہو اس نے اسے پیدا کیا من نطفاطن نطفے سے خالقہ ہو اس کو پیدا کیا فقط دارہ ہو اس کا اندازہ مقرر کیا سمت صبیرہ یس سارا پھر راستے کو آسان کیا ثم اماتا ہو پھر اس کو موت دی فخبارا ہو اور اس کو فوراً قبر دی سما پھر اداشاں آ جب وہ چاہے گا انشارہ ہو اس کو اس نے وہ اٹھائے گا کل ہرگر نہیں لما ما دی نہیں اس نے اب تک پورا کیا ما وہ امرہ ہو جس کا اس نے اسے حکم دیا فریندل انسان پس لازم ہے کہ دیکھے انسان الا طعام ہی اپنے کھانے کی طرف انا سببن الماء اسببہ کہ بے ہم نے پانی برسایا پھور برسانا سمہ پھر شققنا ہم نے پھاڑا الاربا زمین کو شققا پھاڑنا انبھی ہا بس ہم نے اگایا اس میں حبا بن اور انگور و مٹی کی, کی مٹیاں ہوتی ہیں اس کو قزب کہتے ہیں اور زیتون وہ اور کھجور کے درخت و ادائے اور باغات حلبہ و فاک اور پھل ابا اور دانے متعلق فائدہ ہے تمہارے لیے وار انعام اور تمہارے چوپاؤں کے لیے جانوروں کے لیے ابا چارے کو بھی کہتے ہیں فائضا جا ساخا بس جب آئے گی چیخنے والی ایسی زبردست آواز جو کانوں کو بہرا کر یوم یا فرمر اور جس دن بھاگے گا آدمی مین عقی ہی اپنے بھائی سے و امی ہی اور اپنی ماں سے ب ابی ہی اور اپنے باپ سے ب صاحباتی ہی اور اپنی بیوی سے و بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے لیکل کل عمر ہر آدمی کے لیے ان میں سے یوم اس دن شن ایسی حالت ہوگی نہیں ہی جو اسے بے پرواہ کر دے وجوہن کچھ چہرے یوم اس دن اس دن مسفرا روشن ہوں گے باحقات ہنسنے والے مستب شرا بہت خوش وجوہن اس کچھ چہرے یوم دن اس دن بابار ان پر غبار ہوگا ترہا کوہا ڈھانپا ہوگا اس کو پاتارا سیاہین اولائکہم الكافارت الفاجارا یہی لوگ ہیں الكافارا کافر الفاجارا نافرمان فاجر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرام سے جبہت رہنبالہ نہائیت مہربان ہے ادھر شمس و قبیرہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وائزن نجوم اور جب ستارے ان کا درد بنور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ سی رائے جائیں گے اور جب جنگلی جانور خوشی اکٹھے کیے جائیں گے وہ عید اور جب سمندر سجرت پھڑکائے جائیں گے وہ عید نفوس ہو اور جب جانیں گی وہ گی المعودت ہو اور جب زندہ درگور کی گئی ضم سو بن کس گناہ کے بدلے قطلت و قتل کی گئی وہ عید اور جب صحیفے یا نامۂ اعمال نشیرت پھیلائے جائیں گے وہ السَّمَاءُ الما اور جب آسمان خوشی تک کھال اتارا جائے گا وہ عید الجیم اور جب وَإِذَا سب بڑکائی جائے گی وہ عید جنت لائی جائے گی جان لے گی جان ماحذرت جو اس نے پیش کیا جو لے کر آئی فلاں بس نہیں بالخنس میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں الجواری چلنے والے الکنس چھپ جانے والے واللیلی رات کی قسم ادا از از جب وہ جانے لگتی ہے وصبحی اور صبح کی قسم ادا تنفس جب وہ سانس لیتی ہے یا صبح ٹوٹتی ہے ان نہ ہو بے شک وہ لقول رسول کریم قول ہے بعزت پہنچانے والے کا زی قوت قوت والا آئندہ دل عرش والے کے ہاں مکین مقام مرتبے والا ہے مطاعن ثم وہاں پر وہ اطاعت کیا گیا ہے امین امانت دار ہے قما صاحبک عمر نہیں ہے تمہارا ساتھی مجنون دیوانا ولا قد راہ و یقینا اس نے اس کو دیکھا بالافوق المبین واضح افق کے واضح کنارے پر قما هو اور نہیں ہے وہ عل الغیبی غیب پر باذن کنجوسی بخر کرنے والا وماہ نہیں ہے وہ بکول شیطان رجیم مردود شیطان کا قول فعینت پھر تم کہاں جاتے ہو ان ہوا نہیں ہے وہ اللہ مگر ذکرن نصیحت للعالمین جہانوں کے لئے لیمن شاہ من جو چاہتا ہے تم میں سے این استقیم سیدھا رہے فما تشاؤنا اور نہیں تم چاہتے اللہ مگر این شاہ اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت اہم والا ہے لِذَ السَّمَاءُن فَطَرَتْ جب آسمان ان فطرت پھٹ جائے گا وہ عید کوا کے جب ستارے ان تترت بکھر کر گر جائیں گے, جھڑ جائیں گے. اور جب, جب قبرے الٹ دی جائیں گی عالمت نَفْسٌ جان لے گی جان ماں کدامت جو اس نے آگے بھیجا کما اخ و اخرت اور پیچھے بھیجا یا ایوہ الانسان اے انسان ما غربہ کا کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا بے ربکل کریم تیرے کرم والے عزت والے رب کے بارے میں اللہ دی وہ ذات خالقہ کا جس نے پیدا کیا تجھ کو فسووا کا پس تجھ کو برابر کیا تھی ایے صورت ما شاء جس صورت میں اس نے چاہا رکھا بکھ تجھے جوڑ دیا کل لا ہرگز نہیں بل تو بلکہ تم جھٹلاتے ہو بین جزا کو علیہمر بے شک تم پر لحاف ہیں کہ بہت باعزت کا طین لکھنے والے یعلمونا وہ جانتے ہیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو ان العبرا یقینا نیک لوگ لفی نحیم البتہ نعمتوں میں ہیں وہ ان اور شک فاجر، لفیج عیم، جہنم میں ہوں گے یس لونا داخل ہوں گے یوم الدین جزا کے دن اور نہیں ہوں گے وہ اس سے ماں ادرا کا کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو ما یوم الدین کیا ہے جزا کا دن سن ما ادرا کا پھر کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو ما یوم الدین کیا ہے جزا کا دن یوم اس دن لا تملک نفسن نہیں مالک ہوگی کوئی جان لنفسن کسی جان کے لیے شی آ کسی چیز کی بھی بل اور معاملہ یوم دن اس دن لاہی اللہ کے لیے ہوگا